بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ربی اللہ عربی لعلکم تعقلون ہام <حَكِيم> قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو اور در حقیقت یہ ام کتاب میں سب ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب صفحاً أن قومًا اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو وَكَمْ أرسلنا مِن نبی اول نبین الک نوبی اون لکھن اشد منہ ببو شو نسل پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں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 وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارا بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو والذی نزل من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 لریت نمت ویتھ وت پوت لَهُ پولی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 یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزب بنا ڈالا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے میں خلو کو بناتی ہوں بل بنی کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مشدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے في وهو في غير مبين کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی وَقَالُوا لو شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ اِنْ هُمْ إِلَّا یہ کہتے ہیں اگر خداِ رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے محض تیر تکے لڑاتے ہیں ام فہم مستن مستنسکون بل قالوا اننا وجدنا انجن ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وغلیکم اور سن مبل کفی پر ندیرین إِلَّا قَالَ پوح پالمتر پوح انجد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 ما به كافرون ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی دگر پر چلے جاؤ گے خا میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں ف... چکم وہ کخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا وہ از قال ابرآل ابی و قومی برآ إلا فطرني فإنه سيهدين یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا جی لال اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں بل مت حتى الاج رسول مبین ولم ما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وان نبي اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا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 وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لجعلنا, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ سور حیت مت الحتی دنیا خیر دربی کل متق اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ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 حَتَّىٰ اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ آخرے کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا تو تو بدترین ساتھی نکلا مشترک اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافے نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاتی عذاب میں مشترک ہیں اس چمپ نیل بل می سنزبی کپ او وعدناهم عليهم مقتدرون اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور شریر گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے تم بہر حال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وہی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو سلوم حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور انقریب قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں پلم اہمتن اد اہم من حکومت من اختی بِالْعَذَابِ يرجعون پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں پالو یاد نوب کبھی مہند ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساہر اپنے رب کی طرف سے جو منصف تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے مگر یوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا اللذي هو مهین ولا يكاد يبين عليه من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقْتَرِنِينَ ایک روز فر نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں دہ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو زلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا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 آخرِ کار جب انہوں نے ہمیں غزبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُوْ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون اور جو کے ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض گج بحثی کے لیے لائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ ان هو عبد عليه مثلاً ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا کم اکتا فل اور ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں انعل مل صِرَاطٌ مستق اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے ولا يصدنكم الشيطان ان انه لكم عدو مبين ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے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 لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تم عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک درناک دن کے عذاب سے هل ينظرون إلا الساعة أن بعضهم لبعض إلا کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فیح متشوت لز ال تم فِيهَا خالد تل کل جن تل امو ہے لکھم سی ہکی ہوں کسی اور اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے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 تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تمہارے لیے یہاں بکثرت فواک موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے ان المجرمین فی عذاب جهنمم خالدون لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون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 ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين انس کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا سبحان رب السموات والارض رب العرش عما عم يصفون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 جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ الحکیم الم وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا اور وہی حکیم و علیم ہے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 اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں کسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے فاصفح عنهم وقل سلام فسوف اچھا اے نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا